یا نبی اللہ و اصحابک یا نور اللہ شریعت و طریقت کا بیان طریقت منافع شریعت نہیں یعنی شریعت کی نفی نہیں کرتی شریعت کے برعکس نہیں وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے طریقت شریعت کا کیا ہے باطنی حصہ ہے. اس کو یوں سمجھیے مثال سے کہ یہ ہمارا ظاہری جسم آپ کو نظر آ رہا ہے دو آنکھیں دو کان ایک ناک یہ ہوٹ یہ گال یہ ٹھوڑی یہ ہاتھ یہ انگلیاں یہ پاؤں یہ کیا ہے سارا کا سارا جسم ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں جسم کا ظاہری سا اب اس کے اندر بھی تو کچھ ہے نا دل ہے گردہ ہے پھیپھڑے ہیں آنتیں ہیں اندر نہ دھنے کیا کیا ہے نشے ادھر ادھر خون گھوم رہا ہے سب ہو رہا ہے تو وہ کیا جسم سے باہر ہے وہ بھی جسم ہی کہلاتا ہے نا یا کچھ اور کہلاتا ہے لیکن وہ جسم کا کیا کہلاتا ہے اندرونی حصہ اور یہ کیا کہلاتا ہے بیرونی حصہ تو اس کو سمجھتے ہو آپ سمجھیے کہ طریقت شریعت کا باطنی حصہ ہے اندرونی حصہ ہے ٹھیک ہے جاہل متصوف یہ جو جاہل ہوتے ہیں صوفی بنتے ہیں متصوف جو سوفی بنتا ہے جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے میاں شریعت اور ان کا یہ کہنا کیا ہے محض گمراہی ہے جو آپ جو آپ کو یوں کہہ کہ بھائی آپ کا جو ظاہری جسم ہے وہ اور ہے اور آپ کے جسم کے اندر وہ دل پھیپڑے آنتیں وہ کچھ اور ہے تو آپ بولو گے جاہل پروے درجے گا یہ نہیں پتا کہ یہ بھی میرے جسم سے اس کا تعلق ہے تو جو جائز متصوف صوفی بنتے ہیں جو ان کا یہ کہنا سراسر گمراہی ہے اور اس زوم میں اس گمان میں اس کہنے کے اندر جن کا یہ کہنا باطل ہے اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھتے ہیں تو ان کو اپنا شریعت سے آزاد سمجھنا سری کو فرو الحاد ہے دین سے جدا الحاد الگ راستہ اپنانا تو یہ سری کفر ہے اپنے آپ کو شریعت سے آدھا سمجھنا اس معاملے میں آکام شرعیہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبک دوش نہیں ہو سکتا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ اس سلسلے میں ہماری بڑی زبردست رہنمائی کرتا ہے وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا میرے اس کو اپنے بیان میں بھی ارشاد فرمایا اور تحریری صورت میں بھی رسالے میں لکھ دیا غز اور رضی اللہ تعالیٰ کئی سال تک مجاہدے کرتے تھے درخت کے پتے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے بھوک اور فاقہ عجیب حال تھا بارہ اتنی ریاضتیں کی اتنی شیطان نے بڑا مطلب ہے کہ وار کیا لیکن وصفاق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے وار سے محفوظ رہے حتیٰ کہ اس کم بخت نے ایسا کیا کہ وہ آسمان پر ایک چمکدار بجلی کی صورت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا اے, اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں میں تیری عبادت ہوں تو تیری ریاست ہوں تو اتنا خوش ہوا کہ آج میں نے تجھ پر دیگر احکام شریعہ نماز وغیرہ معاف کر دی جا وصفاق سے پاک رضی اللہ تعالیٰ بلّہ پڑھی تو شیطان کو وہ جو تھا وہ ظاہر ہو گیا ان پر لاگو رہے ان سے اللہ کتنا راضی سب سے زیادہ ان سے راضی جب ان کو معافی نہیں ملی احکام شریعہ کے معاملے میں تو مجھ جیسے کیسے معافی مل جائے گی ویسے ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا تو یہ کتنا بہتری انداز ہے کہ بتا دیا کہ اتنی بڑی ولایت کے منصب پر ہونے کے باوجود احکام شریعہ اس کو بھی معاف نہیں ہے تو جو یہ کہے کہ میں آزاد ہوں معذ اللہ تو وہ کتنا بڑا مرتب وقوف ہے احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی بھلی کے ہی عظیم ہو سیت کے مرتبے پر ہی کیوں نہ فائد ہو وہ احکام شریعہ سے تو سبک دوش نہیں ہو سکتا بعض جو حال بعض ظاہر جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے شریعت ایک راستہ ہے راستے کی حاجت ان کو ہو جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں راستہ ان کو چاہیے لوگ پہنچے ہوئے ہوں تو ان کو راستے کی حاجت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچ چکے ہم تو پہنچے ہوئے ہیں بھائی تو سید سیدفہ حضرت جنید بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا وہ سچ کہتے ہیں انہوں نے بے شک سچ کہا لیکن پہنچے کہاں جہنم میں البتہ اگر مجذوبیت سے عقل زائل ہو گئی جیسے غشی والا یعنی جس کو غش آ گیا بے ہوشی ہو گئی جس پر اس سے قلم شریعت اٹھ جاتا ہے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے تو جس پر مجذوبیت کا معاملہ ہوگا اس پر شریعت کا قلم اٹھ جائے گا مگر اتنی بات آپ بھی سمجھ لیجئے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو اس قسم کا ہوگا یعنی جس پر مجذوبیت جذب کا غلبہ ہوگا جس پر اس کی ایسی باتیں کبھی نہ ہوں گی کہ وہ شریعت کا مقابلہ کرے ایسی بات وہ بھی ہرگز منہ سے نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس, اس حالت میں بھی اس کی زبان کو اس قسم کے الفاظ سے جیسے یہ لوگ بات جوہال کہہ دے کہتے ہیں ہمیں شریعت ہمیں راستے کی کیا عجت ہمیں شریعت کی کیا عجت معاذ اللہ اس قسم کے الفاظ وہ کبھی نہیں کہا جس میں شریعت سے مقابلے کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ان الفاظ سے بچے گا تنبیہ چونکہ عموماً مسلمانوں کو بحمدہ تعالی اولیاء کرام سے نیاز مندی اور مشائق کے ساتھ انہیں خاص عقیدت ہوتی ہے ان کے سلسلے میں منسلک ہونے کو اپنے لیے فلاح دارین یعنی دونوں جہاں کی کامیابی فلاح معنی کامیابی تصور کرتے ہیں اور مسلمانوں میں سلسلہ برسہ برس سے رائج ہے کہ وہ بزرگوں سے نسبت جوڑتے ہیں ان کے سلسلے منسلک ہوتے ہیں یعنی پیری مریدی کا سلسلہ یہ برسہ برس جاری ہے مسلمانوں کو تبھی کی جاتی ہے کہ جب مرید ہونا ہو جو اچھی طرح تفتیش کر لیں ورنہ اگر بد مذہب ہوا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے لہذا سنیے پیری کے لیے چار شرطیں ہیں کتنی شرطیں چار جس سے مرید جس کا مرید بننا ہے نا اس میں یہ چاروں باتیں کم از کم ہونا ضروری ہے ان چاروں باتوں کا اس پیر کے اندر اس شیخ کے اندر ان چار باتوں کا کم از کم ان چار باتوں کا ہونا ضروری ضروری ضروری ضروری ہے قبل از بیت بیت ہونے سے قبل ان کا لحاظ کیا ہے فرض ہے پہلی بات اول سننی صحیح العقیدہ ہو سن صحیح العقیدہ ہو اس قید میں اس قید سے فائدہ کیا ہوا کہ کی جتنے بدمدب گمراہ گفار سب کے سب نکل گئے کوئی کافر کوئی بدمدب کوئی کوئی ہے سنی صحیح سہیحدات اس شرط کی وجہ سے سارے کے سارے گمراہ بد مدب کفار سب نکل گئے ان میں سے کوئی پیر نہیں بن سکتا دوبوم. دوسری شرط کیا ہے اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے اس کو جو ضروری مسائل پیش آتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے تو وہ کتابوں کے مطالعے سے ان کو نکالنے کی ان کو سمجھنے کی لیاقت اور صلاحیت رکھتا ہو گویا کہ دوسری شرط یہ بتا رہی ہے کہ وہ عالم ہو کیا ہو وہ تو اس شر سے جاہل سارے کے سارے نکل گئے پیر اگر بل پر سننی جو پیر اپنے کہتا ہے سن... بالکل صحیح و ٹن ٹن ہے۔ لیکن ضروری مسائل سے آگاہ نہیں ہے نماز روزے کر نہیں پاتا کا اس کو کوئی ہوش نہیں ہے تو وہ جاہل بھی پیر بننے کی لیاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا وہ بھی نکل گیا تیسری شرط کیا ہے فاسق نہ ہو فاسک موہل گنا کرتا گنا نہ کرتا تو اس شرط سے فاسک ہے وہ نکل گیا وہ پیر بننے کی لیاقت نہیں رکھتا گالیاں دینے والا ہوا اللہ لوگوں کو گالیاں دیتا رہتا وہ پیر بننے کی صلاحیت بعض پیروں کے بارے میں سنا گیا وہ گالیاں دیتے ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ایسی الٹی سیدھی گالیاری گالی نماز پیر نہیں بن سکتا یا نماز با جماعت بلا ادھر شرعی ترک کر دیتا ہے وہ بھی پیر بننے کی لیاقت نہیں رکھتا وہ پیر بن ہی نہیں سکتا وہ پیر نہیں بن سکتا اسی طرح ماں باپ کا دل دکھاتا ہے ماں باپ کو ستاتا ہے وہ بھی پیر نہیں بن سکتا یا جو اس کے ذمہ حقوق واجب ہیں اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بی کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرے بال بچے ہیں تو جو ان کے حقوق ہیں اس پر جو شریعت نے واجب کیے ہیں وہ نہیں کرتا پورے اور سب کو پتا بھی اللہ عنہ اس طرح کر رہا ہے تو اس وجہ سے بھی وہ فاسق مولن ہو جائے گا اور وہ پیر ہونے کے لائق نہیں رہے گا چہارم چوتھی بات کیا ہے کہ اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں سنی صحیح العقیدہ بھی ہے عالم بھی ہے ضروری مسائل اس سے آگاہ بھی ہے اور فاسق بھی نہیں ہے لیکن اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہیں ہے تو یہ بھی پیر بننے کی لیاقت نہیں رکھتا متصل سے مراد یہ کہ جس سے بیعت کی جا رہی ہے جس کا مرید بنا جا رہا ہے اس کو دیکھ لیا جائے کہ اس کا پیر کون ہے شجرا ہوتا نا شجرا اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے تو اس کا پیر کون ہے جی اب جیسے کہ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں امیر علیہ سنت سے ہم نے بیعت کی ہم ان کے مرید بنے ان کو دیکھا ان کے پیر صاحب کون تھے ہاں قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدین رحمتہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی سلسلہ متصل درمن میں کوئی فاصلہ نہیں ہے ان کے پیر کو دیکھا ان کے پیر کون ہیں اعلی حضرت ردی اللہ تعالیٰ سلسلہ متصل درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں آ رہا اعلی حضرت کے پیر کو دیکھا کون تھے آل رسول ردی اللہ تعالیٰ نو سلسلہ متصل درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ان کے پیر کو دیکھا غالباً حضور اچھے میاں نام آتا ہے اس طرح سلسلہ وسلہ چلتے چلے چلتے چلے جائیں تو اعلیٰ حضرت سے ہوتے ہوئے گے نہیں تو, ہمارا سلسلہ الحمدللہ بالکل سلی ہے تو یہ آپ کو ایک مثال کے ذریعے گے تو پیر کا سلسلہ جس سے بے کی جا رہی ہے اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل جب غوث پاک تک پہنچ گیا تو وہاں سے نبی پاک صحابہ حضرت علی سے ہوتا ہوا حضور علیہسلم تک پہنچ جاتا ہے تو چار یہ کہ اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم تک متصل ہو یہ ہے ضروری شرائط یہ کیا ہے ضروری شرائط اس کے علاوہ اور بھی دیگر معاملات ہیں جو ضروری اگرچہ کے نہیں ہیں لیکن بزرگان دین کے اخبال ضرور بالخصوص فتح رضویہ شریف کے مطالعے سے بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ پیر کے اندر اندر یہ یہ جی صفات اور یہ یہ جی خوبیاں ہونی چاہیے عامل بھی ہو یعنی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو اپنے کارنامے سن کر خوش ہو کر اور مریدن کو اس طرح داد دے کر یہ نہ بلکہ مریدین کی تربیت کرنے والا ہو مریدین کی تربیت کرے اب جیسے بعض پیروں کو دیکھا گیا کہ مریدین کے سامنے جاتے ہیں ان کے قصے سے گانے ان کے کارنامے سناتے پی سب خوش ہوتے سبحان اللہ ماشاء اللہ مریدین بھلے بے نماز دیے پیر کو کوئی پرواہ نہیں ہے مرید پیر کے سامنے گالیاں دے پیر کو پروائی پرواہی نہیں ہے مرید اگر کوئی خلاف شرح کام کر ڈالے ہنس کر اپنا قصہ سنا دے پیر بھی ہنس ہس کر سن لے کوئی پروائی نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں کامل پیر وہ ہے کہ جو اپنے مرید کی ایسی تربیت کرے کہ اس کو شریعت کے راستے پر بالکل صحیح معنوں میں لگا دے سنتوں پر حامل سنتوں کا حامل بنا دے جیسے کہ امیر سنت ہے کر رہے نا تربیت اب امیر اور سنت کا کوئی بھی ہم کارنامہ یا کوئی بھی ایسی بات کہنے جائیں کوئی کرامت سنانے جائیں تو فوراً کیا کہتے ہیں کیسے آجی والے الفاظ استعمال کر کرتے تھے سامنے والا بالکل چپ ہو جاتا ہے کچھ کہی نہیں پاتا ہماری تربیت کے لیے جو پھول ان شاق فرماتے ہیں مدنی پھول وہ آج کے انداز میں تو ہماری تربیت کے لیے ہوتے تھے اس کا اس کو اگر آپ جاننا چاہیں نا تو امیر سنت کے مدنی مذاکرے کیسے سن رہے بہترین تربیت آپ نے اپنے مری کی اس میں فرما دی ہے جو چاہتا ہے کہ میرا پیر میری تربیت کرے اور اس کو یہ میسر نہیں ہے کہ امیر سنت کی صحبت میں بالمشافہ اس طرح مل جائے تو مدنی مذاکرے کے صرف اس کے لیے بہترین ہے تو وہ سنیں گے انشاءاللہ بہترین تربیت ہو جائے گی اس طرح اور بھی دیگر اس میں صفات اور خوبیاں جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ علیہ نے بیان کی ہیں انتہائی متقی پرہیزگار ہو اور اس کا تقوہ بہت ہی بلند بلند اور عظمت والا امیر سنت کو دیکھ لیجیے آپ کہ تقوہ پرہذگاری سبحان اللہ احتیاط کا عالم آپ کے بیانات اور آپ کے رسائل سے تو ظاہر ہے ہی آپ کے کردار سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے اتنی احتیاط اور اتنا مطلب ہے کہ وہ آپ نے وہ سنا ہوگا امیر سنت کے فضول گفتگو سے متعلق جو تھا کمپلیٹ کی صورت میں شایع بھی ہوا تھا آپ نے بیان میں بھی فرمایا تھا کہ اس طرح کے الفاظ بلا وجہ جو ہم بول دیتے وہ سب کے سب کس میں شمار ہوتے ہیں فضول شمار ہوتے ہیں اسی طرح ایک ایسے فتن دور میں کہ جب ہر طرف گویا کے نفسی نفسی کا شور نظر آ رہا ہے کسی کو پرواہی نہیں دوسرے کی سب اپنے اپنے مطلب گاڑیوں میں بس مصروف ہے اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ایسے لمحے میں یہ شخص جسے دنیا امیر اور سنت کے نام سے یاد کرتی ہے ساری امت کی فکر لیے ہوئے اتنی فکر اتنا امت کا خیال ہے کہ آپ دیکھیے کہ ابھی گزشتہ دنوں امیر علیہ سنت نے ایک پمفلیٹ مکتبے کو عطا فرمایا تھا وہ چھپ بھی چکا ہے سر درد کا علاج دیکھا ہے آپ لوگوں نے تو اس میں سر کے کچھ علاج پندرہ کے لگ بھگ بیان بیانایا آپ نے تو اگر یہ بیان نہ کرتے تو کیا رچتا بھائی کوئی حرض لیکن یہ ایک ایسا وظیفہ میرے سب کو ہٹا فرما دیا okay. اور ساتھ میں یہ ترغیب بھی دلاتی کہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے تو جو مبلک اسلام بھائی جو دعوت اسلامی والا ہے جو اسلام بھائی اس کو بارہ ہزار کی تعداد میں تقسیم کر دے خواہ خرید کر خواہ بیچ کر توفت ہر گھر میں پہنچانے کی کوشش کرے بارہ ہزار تقریباً تقسیم کر دے تو اس کو دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اور مجھے تکالیف سے محفوظ فرما کا جنت میں اپنے محبوب کا پڑوستا فرمائے یہ دیکھیں کتنا زبردست امت کا شاید اس طرح اور اور بھی آپ دیگر معاملات دیکھ لیجئے اتنا زبردست خیال امت کا یعنی صرف اپنی نہیں پڑی یہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس کا عملی جذبہ امیر علیہ سطح فرمان ہے عملی نمونہ یعنی اس جملے کی جیتی جاگرتی تفسیر امیر علیہ سنت کی ذات ہے یوں سمجھ لیجیے آپ تو بہرحال اس میں یہ بھی صلاحیتیں اور یہ بھی خوبیاں جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں وہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بھی بہت ساری باتیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں تو یہ معاملہ تو بہت طویل ہے وقت کلی رہے سلو یہ کتابوں سے مسائل نکال سکے یہ شرائط مطلب جو پیری کے لیے چار شرائط شرطیں ہیں جی تو ان میں آپ نے تفصیل فرمائی کہ عالم کھولا ضروری مسائل سے جو آگاہ ہوتا ہے نا وہ عالم ہی ہوتا ہے سر اس کا ایک پیمانہ ہے نا جیسے ہمارے یہاں عرف میں پیمانہ ہے کہ جس جی جس نے درس نظامی سے فراغت حاصل کی سند حاصل کی وہ عالم ہے تو اس اگر اس اس پیمانے کو رکھا جائے تو پرانے زمانے میں جتنا بھی ہو جب پیر رہے پیرانے پی الزام بول رہے سب اس قریب سے خارج ہو جائیں گے سب وہ پیر رہے گا ہی نہیں ہم تو حضرت کتاب کی بات اس صورت میں کر رہے ہیں کہ جو ایپلک ہے थी थी थी زمانہ جو جو مسئلہ درپیش ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے صحیح ہے تو اس حوالے سے مطلب عالم جو ہے وہ مطلب کتابوں سے اگر وہ مطلب کیا یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ جو دینی کتاب پڑھ کر سمجھ سکتا ہو یہ ضروری ہے کہ مطلب وہ سمجھنا اس کے ذمن میں پایا ہی جا رہا ہے جب سمجھے گا تبھی تو مسائل نکال سکے گا جب سمجھ ہی نہیں سکے گا تو مسئلہ کیا نکالے گا اب بہت سارے پیر ایسے ہیں بہت مشہور ہیں ان کی بڑی مطلب ان کے اصلاف جو گزرے یا ان کے جو پیر صاحب جو گزرے ہیں وہ تو مطلب ان کے الحمدللہ عمل کے ان کے مطلب جو شرائط ہیں وہ تو ہوتی تھی اب انہوں نے جو اپنے جو مطلب گدی چھوڑی ہے گدی نشین جس کو کہتے ہیں اور فیام خلیفہ کہتے ہیں یا صاحب ان کے مطلب صاحبزادے ہوتے ہیں صاحب زیادہ صاحب, زیادہ صاحب زیادہ زیادہ یہ جو ہیں اب جیسے اس وقت بھی کراچی کے اندر کئی ایسی مطلب موجود ہیں پاکستان میں موجود ہیں تو ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ بالکل جامعہ شرائط تھے اب لیکن اچھا ان کے معتقدین جو ہیں ان کے مریدین جو ہیں وہ اب بھی وہیں اسی اسی درجے کی ان سے عقیدت رکھتے ہیں سب کچھ ہے حالانکہ اس شرائط کے مطابق وہ اس وقت فاسق ہیں پیر کی اولاد سے محبت رکھنا اس کی تعظیم کرنا یہ تو فرض ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے پیر کی تعظیم کے ضمن میں اور اس کی اولاد سے بھی تعظیم کرے حالات حضرت ہے یہاں تک لکھا ہے کہ پیر کی اولاد اگر چاہے بے جا حال پر ہو فاسق ہو یا شریعت کی پابندی نہ کرتے ہو پھر بھی مطلب اس کی تعظیم تو کی جائے گی یہ الگ بات ہے کہ اس کا فعل وہ گناہ ہے وہ الگ معاملہ ہے لیکن وہ جو فاسی کے وہ پیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا جو اس کا صاحب دادا اگر شریعت کے معاملے میں لا پرواہ ہے شریعت کی پابندی نہیں کرتا قرآن و سنت کے بالکل اس برق چل رہا ہے نہ نماز کی پرواہ نہ روزے کی پرواہ نہ حکام شریعت کا اس کو خیال تو وہ پیر بننے کی اگرچہ کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن پیر کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم مرید پر تو ضروری ہے عرض یہی ہے کہ ہم تعظیم جو کر رہے ہیں ان کی مطلب اس کو یوں سمجھ لیجیے لیجی جتنے بھی لوگ اس کو ایک اور مثال سمجھ لیجیے کہ سید صاحب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ٹھیک ہے ان کی اولاد میں ان کا شمار ہے تو سید نصب اعلی نصب کہلاتا ہے بہترین نصب اور سب سے اونچا نصب ہے کہ اس کو نسبت ہمارے پیارے آقاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو جس چیز کو نسبت حضور سے ہوگا اس کا مقام دیگر چیزوں سے بڑھ گیا تو اگر کوئی سید صاحب بے جا حال پر ہو <laughs> بال شرابی ہو بال فرض تب بھی اس کی تعظیم میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی سید ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم تو اپنی جگہ پر کرنی ہی کرنی ہے ہاں اس کا فیل برا ہے اس کے فیل کو ہم برا سمجھیں گے وہ اس کا ایک واقعہ میرے لیے سنت ہے میں ایک کیسٹ بیان میں سنایا تھا غالباً فیضان سنت میں بھی یہ شاید حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں ہی ہے ہی کہ وہ کوئی سید صاحب آ رہے تھے تو وہ بے جہال پرتے شریعت کی پابندی نہیں کرتے تو آپ نے ان کو مطلب کہ ملامت کی شیزادے چلے گئے یہ بھی چلے گئے خواب میں دونوں کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو حضور علیہ صلی اللہ نے تنبیہ فرمائی اپنے شہزادے کو کہ تم اگر بیجا حال پر نہ ہو دے تو تمہیں اس طرح یہ نہیں کہتا تو اپنا حال درست کر دو شہزادے نے نیت کر لی ہوئے توبہ کر کے نماز رضے کی نیت کر کے وہ چل پڑا ادھر ان کو بھی خواب میں سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زجارت ان کو اس انداز سے تنبیہ فرمائی کہ ٹھیک ہے وہ بیجا حال پر تھا لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا تعلق کس سے ہو رہا ہے اس مضمون کا یہ مطلب ہے کہ بیان فرمائے تو ادھر سے یہ بھی چل پڑے شہزادہ سے معافی مانگنے کے لیے شہزادی کی دل آزاری ہوئی ہے دونوں ملے اور اپنے کیے کی معافی مانگی اور اس طرح چلا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شہزادہ یعنی سید ہونے کی وجہ سے اس کی تازی میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا سید ہے اگرچہ کے بے جہاز پر ہے ہاں اس کو احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے تاکہ قاضی کے لیے علما نے حکم بیان کیا کہ قاضی کے اگر پاس اگر کوئی سید آ جائے اس کی تعزیر اس کو کرنی ہے اس کو سزا دینی ہے شریعت کا حکومت دے دا وہ تو قاضی یہ نیت نہ کرے کہ میں اس کو سزا دے رہا ہوں بلکہ یہ نیت کرے کہ سیدادے کی کیچڑ میں شیرادے کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہے اس کو صاف کر رہا ہوں اتنا علماء نے تعظیم اور ادب کا سکھایا تو جو پیر کی اولاد میں ہے اس کی بھی تعظیم تو کرنی پڑے گی اگرچہ وہ بے حال کرو مدینہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ جو پیر صاحب کی اولاد ہوتی ہے وہی وہ مطلب جدید نشین ہوتی ہے ہاں تو اس میں یہ کہ وہ پیر بننے کا حل نہیں ہے لیکن اولاد ہونے کی وجہ سے اس کی تاثیر تو بہرحال کی جائے گی اب جو اس سے بے توڑ رہا ہے نا وہ گویا کہ ناجائز کام کر رہا ہے اس سے بیعت ہی نہیں ہو ہوگا اگر اس نے ایسا کر لیا تو اسے بیعت توڑ دیں گے بیعت توڑنے کا اختیار شریعت نے مریدین کے ہاتھ میں دیا ہے نا مریدین کے ہاتھ میں دیا ہے اختیار کس کو دیا برد کو تو, تو یہاں بیت توڑنے کا اختیار مریدین کو دیا کہ جب بھی کسی ایسے شخص میں اس قسم کی باتیں پائیں تو وہ توڑ دے ورنہ پیر کہاں کا نکالے گا اپنے مریدین سے کسی کو وہ تو رکھے گا تو شریعت نے اختیار مریدین کو دیا کہ وہ اگر اس طرح کی باتیں پاتے ہیں تو توڑ دے بےت پھنس کر دیں میں نے اپنے کوئی بھی اس طرح کے الفاظ جو بیت توڑنے والے ہوں اپنا بیت پھنس کی بیت توڑ دی اس طرح کے الفاظ کسی بھی جامع شرائط سے مرید بنتے پیر کو بھی تو اختیار ہے نا کہ وہ چاہے تو اپنے مرید کو اپنی ارادہ سے باہر نکل دے صرف مرید ہی کوئی اختیار تو نہیں کہ وہ چاہے تو اپنی بہت پیر سے توڑ دے اس کی سرحد ہی نہیں ہے اس کی دیکھی نہیں ہے کہ پیر کو اختیار ہے یا نہیں قبول تو پیر نے کیا نا تو کر لیا تو ہو گیا وہ چاہے تو فارغ بھی کر دے اس کو اس کا جو تعلق ہے نا میاں بیوی بی کے حوالے سے بیان کیا گیا جیسے جس شوہر آ... اور بیوی بی کی نے مثال ارشاد فرمائی تو شوہر حاکم ہے نا بیوی پر تو وہ طلاق دینے کا اختیار شریت نے کس کو دیا شوہر کو دیا نا تو بیوی اپنے کو اس سے فارغ نہیں کر سکتی نا تو قبول کیا ہے میں یہی تو یہاں پیر تو ہے ہے نا اس کو یہ مثال دے کر یہاں سمجھایا گیا کہ یہاں کہ وہ اعلیٰ درجے پر ہے لیکن فارغ کرنے کا اختیار شریت نے مرید کو دیا پیر کو دیا ہے نہیں جائے اس کی سرحد فی الحال ذہن میں نہیں فتح پر شریف میں جو اس طرح کے مضامین جو موجود ہیں کہ اگر پیر مرید اپنے پیر کے کسی معاملے پر اعتراض کرتا ہے معتریز ہوتا ہے تو وہ اس کی ارادت جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے تو وہ اس نے الفاظی ایسے بولے کہ وہ اس کی بیک ٹوٹ گئے جس طرح کے کنایا کے الفاظ ہیں الفاظ کنایا ہے وہ نے کہا تو مجھ پر حرام اس نے لفظ طلاق نہیں بولا بیوی بی ہو جائے گی حرام تو یہ اس طرح کے الفاظ بات جو جس کو آپ سمجھ لیجیے کنارے کے الفاظ بیت توڑنے کے حوالے سے اگر اس طرح کے الفاظ مرید بھی کہتا ہے کہ میرا مطلب پیر سے اعتقاد ختم ہو گیا مطلب یہ کہ اعتراض کر دیا پیر پر تو اس کی بیت بھی ختم ہو جائے گی کہ یہ کس کی جانب سے ہوا مرید کی جانب سے ہوا نا پیر نے تو نہیں کہا اس کی اصل پر نہیں جائیں گے کہ اس میں چونکہ پیر کی دل آزاری تھی تو دل آزاری کری کی کس نے کی تو مرید نے تھی لیکن پیر کی طرف سے جو پیر نہیں کہہ سکتا کہ بارے میں مشہور ہے کہ وہ کنگن پہنتے تھے کیسو دراز کرتے تھے ان کے بارے میں کیا ہوتا مزارہ تبھی ہے وہ بہت پیر ہوتی ہے کیسو دراز والے یا کنگن والے بابا جن کی بزرگیت مسلم ہے ٹھیک ہے جن کی بزرگیت مسلم ہے علما نے اور مشائق نے یا اولیا کرام نے خود فرمایا کہ اللہ کے ولی ہیں جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو ان سے اگر کوئی اس قسم کا فیل ان کا سنایا جائے یا کتابوں اس کا تذکرہ ملا تو اس کو ہم حسنِ زن پر محمول رکھیں گے کسی حکمت کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا اس میں کوئی کلام ہم نہیں کریں گے نہ ہمیں اس کی اجازت ہے کہ جب ان کی بزرگیت مسلم ہے تو بولنے کی حاجت نہیں ہے مدینہ ان چاروں شاید مثلاً مرید ہوا اور اب اس نے بیعت توڑ دی اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے فیض نہیں ملا اور یہ مطلب کسی اور جگہ مرید ہو گیا تو اس طرح کوئی مطلب اپنے آپ کو کہہ دے بغیر کسی وجہ کے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے ہاں یہ کہہ دے گا ٹوٹ جائے گی میں مجھے فیض نہیں ملا یا میں کچھ لینا چاہتا تھا مجھے ملا نہیں ٹوٹ جائے گی بھائی جو بھی اس قسم کے ارادت کے فص کرنے والے الفاظ ہوں تو اس سے ٹوٹ جائے گی اچھا ایک چیز ہو تھی وہ اگر آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں اعلیٰ تردی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا پتہ وہ رضوی شریف کی اکیسویں یا بائیسویں جیت میں ہے آپ نے لفظ سنا ہوگا شریعت طریقت حقیقت معرفت اس کی اعلیٰ تعلیم نے تعریف بیان کی ہے شریعت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال ہیں حضور کے اقوال کو کیا کہیں گے شریعت شریعت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال ہیں شریعت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے اقوال ہیں اور طریقت حضور علیہ سلاۃ کے افعال ہیں طریقت حضور علیہ صلاۃ کے افعال ہے اور یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضور کا ہر قول اور فعل دلیل شرعی ہے اور حقیقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال ہیں حقیقت حضور علیہ سلاۃ وسلام کے احوال ہیں احوال حال کی جمع احوال حقیقت حضور علیہ صلاۃ وسلام کے احوال ہیں اور معرفت معرفت حضور صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے علوم بے مثال ہیں علوم علم کی جمع علوم معرفت حضور علیہ کے علوم بے مثال ہیں معرفت حضور علیہ سلاۃ کے علوم ہے بائیسویں جن میں اس میں پورا باپ اسی موضوع پر ہے اس کو تو سب اس اسلام پہ پڑھ دے تصوف و طریقت کا بیان حضرت نے جو بیان فرمایا صبح اللہ فتح و جدید الحبیب مدینہ یہ طالب ہونا مطلب اور طالب جس سے ہم ہیں اور ہم مرید جس کے ہیں مطلب اس میں ہم کیا اپنے پیر کی اطاعت کریں گے اگر مرید مطلب پیر کی اطاعت کریں گے یا طالب جس ہوئے ہیں پیر کی اطاعت تو بہر واجب ہے جس سے طالب ہوئے نا اس کی اطاعت اس معنیوں پر واجب نہیں ہے طالب ہونے کے باوجود جس سے مرید اسی کا یہ مرید رہے گا طالب ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ لیجیے اس دوسرے پیر سے بھی برکت ہے اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے بہرحال یہ ذہن بنا لے مرید کہ اس کو جو بھی ملتا ہے وہ اس کے پیر ہی کے صدقے میں ملتا ہے کہیں بھی کسی اور سے بھی اگر ملنا پایا جائے تو وہ اپنے پیر ہی کا صدقہ جانے یا اعلیٰ رکھنے پتہ اور بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ مرید پر مرید اپنے پیر کو اپنے زمانے کے تمام اولیا سے افضل جانے اپنے زمانے کے سارے زمانے کے نہیں اپنے زمانے کے یعنی جیسے اس زمانے میں ہم ہیں ہم, ہم ہمارے پیر امیر سنت ہے تو ہمارے لیے یہ حسن زن ہمارا ہونا چاہیے اس نے اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہمارا پیر اس زمانے میں موجودہ دور میں جتنے بھی ہونے سب سے افضل ہمارا پیر ہے یہ اعلیٰ ہر مرید کو تعلیم فرمایا کہ وہ اپنے پیر کے بارے میں اس نے اعتقاد رکھے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے پیر کے بارے میں یہ بھی اس نے اعتقاد رکھے کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے مرید کے حال سے بے خبر نہیں اپنے مرید کے ہر حال سے گویا کہ واقف ہے مرید اس کے سامنے بالکل ایک پانی کی بوتل کی طرح ہے پانی کی بوتل دیکھیے باہر سے بھی نظر آتی اندر سے بھی نظر آتی ہے اس کو ٹرانسپیرنٹم کہتے ہیں شیشے کی طرح آر پر اس میں دیکھا جاتا ہے تو وہ مرید کے حال سے بالکل باخبر ہے سب اس کو پتہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ پیر اپنے کشف کا اظہار مرید پر نہیں کرتا ورنہ اگر اپنے کشف کا اظہار مرید پر کرے تو مرید کا تو جینا دور ہو جائے حضور مجذوب کی تعریف فرما دیجئے ذرا مجزوب عطی عطی عطی. عقل جس کی زائل ہو چکی ہے حالت جذب کی وجہ سے گویا کہ اس کی عقل زائل ہو چکی اب اس پر شریعت کا قدم اس سے اٹھ گیا مرفوع برفل جس کے مانے تو ویسے کھینچنا ہے مدینہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر سنت ہمیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بناتے ہیں لہٰذا ہم حضور غو سے آدم راجی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی مرید ہے اس میں امیر اہل سنت کے ہم مرید کہ گے یا نہیں کہ دونوں, دونوں صورت سے امیر سنت کے بھی مرید کہ لائیں گے اور غو پاک کے بھی مرید کہ لائیں گے نسب کا سلسلہ چلتا ہمارے باپ کون ہے جو بھی ہمارے باپ ہیں ان کا نام کچھ بھی ہوگا لیکن اگر ہم آدم علیہ السلام ہمارے ہمارے باپ ہیں تو دور والے کی طرف نسبت کر دی سلسلہ سے شروع ہوا تھا نا تو قریب والے کی طرف نسبت کرے جب بھی صحیح ہے دور والے کی طرف نسبت کرے جب بھی صحیح ہے کوئی عرض نہیں ہے کسی, کسی شخص امیر نسل سے بیعت کی پھر کچھ عرصے کے بعد کسی اور پیر صاحب کے پاس گیا اس سے موتا شروع ہوا اور اس سے بھی اس نے بیعت کر دی اور کہنے لگے یہ میرا پیر ہے تو کیا اس کی بیت امیر سے پھوٹی وہ جو دوسری بیت کی نا وہ طلب والی بیت کی اگر اس نے کہیں توڑنے کی نہیں ہے اس نے جو بھی ارشاد فرمایا کہ میں ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا آپ سے غوث پاکم جو امیل سنت کے ذریعے غوث پاک مرید ہوتا ہے تو وہ مرید غوث پاک کا ہے کہ سنت کا آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ ہمارے والد ہمارے والد کے والد بڑی اچھی بات لگی آپ کی کہ ہم اپنے والد کے والد سے خود کو منسوب نہیں کرتے ہم منسوب قریب والے سے والد ہی سے کرتے ہیں للقریب تو جس نے ہمیں غوثا کا مرید بنایا تو ہمیں اسی کی نسبت اپنے ساتھ لگانا زیادہ افضل رہا ہے <تصفح> انسب یہی ہے جمیل کا دری سو جان سے قربان قربان مرشید پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث آزم کا جزاکر بارہ بدی نے مقصد کیا ہے پہلے بھائیو؟ ان شاء اللہ ان شاء